میم الفلامیم تلک تلک حکیم یہ اس حکمت والے کتاب کی آیتیں ہیں ادو رحمت محسنی جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے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 تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مزاق اڑائیں ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي اُذُنَي وَقَرَا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 کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقْمَانَ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 بڑا بھاری ظلم ہے وہ سوئنل والی دئی حملتھ ام مو نال وہ نیو و فی سالو فی آئی حملتھ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 ولا تصعير خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو یقین جانو اللہ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 اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے ومن كفر فلا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 ہر چیز دیکھتا ہے الم تر انفر جہر وسخم كُلٌّ قخر شم سول اجلی وَأَنَّ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 دعا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل خطار كفور اور جب موجیں صائبانوں کی طرح ان پر چڑھاتی ہیں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 ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا مؤ وعد الله حق فلا ہی